اللہ وقفا وسلام اللہ عباد اسطفیٰ امہ آباد یہ چوتھا مسئلہ جو صبر ہے اس پر بات چل رہی تھی پہلا مسئلہ علم دوسرا عمل تیسرا مسئلہ دعوت چوتھا صبر جن کا جاننا اور جن کا علم رکھنا ضروری ہے یہ چار مسائل ہیں جن میں سے تین مسائل مکمل ہو چکے ہیں علم عمل اور دعوت چوتھا مسئلہ رہ گیا تھا کہ صبر یعنی علم و عمل خاص طور سے دعوت میں دعوت کے میدان میں دعوت دینے میں جو کچھ مشکلات آتی ہیں ان پر صبر کرنا صبر صبر ہی کی برکت سے کامیابی ہوتی ہے اس لیے صبر انسان کے لیے دائی کے لیے بہت ہی ضروری ہے اپنے نجات اپنی فلاح اپنی مشن میں کامیابی کے لیے صبر اختیار کرنا اس کے لئے ضروری ہے صبر کے متعلق بات چل رہی تھی کہ صبر کی تین قسمیں ہیں صبر الفطا صبر انلماشیہ صبر البراول مسائب پہلی س... قسم صبر الطاع جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ سلم کی اطاعت و فرما برداری شریعت کی پابندی کرنے میں اور حق پر قائم رہنے اور حق عمل کرنے میں جتنی بھی رکاوٹیں تکلیفیں پریشانیاں آئیں ہر قسم کی پریشانی کو جھیل, جھیلتے ہوئے حق پر عمل کرتے رہے ڈٹے رہے اس کو کہا جائے صبر الفتہ جس میں ہم نے حضرت بلال وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کی مثالیں پیش کی تھیں تو یہ ہوا ہے صبر الفتہ یہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ صبر الا میں جتنی مشکلات آتی ہیں اہ? یعنی حق پر عمل کرنے شریعت کی پابندی کرنے میں جو آپ صبر کرتے ہیں ان میں جتنی زیادہ مشکلات آتی ہیں فرمابرداری کرنے میں اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں و ثواب بھی بڑھتا ہے آپ مایوس نہیں ہونا چاہیے ہم کو ہم کو اور آپ کو عمل کرنے میں دشواری اور مشکلات ہیں تو عجر و ثواب بھی بہت ہی زیادہ ہے اسی لیے نبی علیہ صلی اللہ ساتھ رمایا صحیح مسلم کی حدیث العبادتو فی الحر جی کل ہجرت فساد میں جب عبادت کرنا عمل صالح کرنا مشکلات ہو جائے فتنے فساد میں تو اس وقت اللہ تعالی کی عبادت اور اطاعت کرنا اتنا بڑا عجر ثواب اس کا ہو جاتا ہے جتنا آج ہمارے زمانے میں مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کا عجر و ثواب ہے یعنی مکے سے ہجرت کرنا بہت بڑا عمل تھا نبی رہتہ آسام کے زمانے میں اور آپ کے بعد بھی آپ کی پہلی بھی ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے مدینہ آ جاتا تھا تاکہ ہمارا دین سلامت رہے ہم دین پر قائم رہے زندگی بھر کی بنی بنائی جائیداد پراپرٹی کبھی اہل و عیال بیوی بچوں کو بھی ماں باپ کو بھی چھوڑنا پڑتا تھا اور صرف کپڑے ایک دیکھ کپڑا جو بدن پر رہتا تو وہی پہن کر کے ہجرت کر کے آتا تھا آدمی تو اس لیے ہجرت کا بڑا عجر و ثواب ہے نبی علیہ سراف صاحب نے ساتھ رمایا کہ ہرا جنہیں فتنے فساد کے زمانے میں اللہ کی عبادت اور اطاعت اور شریعت کی پابندی کرنا اتنا ہی بڑا عجر و ثواب ہے اتنا ہی بڑا عمل ہے جیسے ہجرت کر کے مدین طیبہ آنا مہاجر کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہی مرتبہ مشکلات اور فتنے کے دور میں اللہ کی عبادت اطاعت اور شریعت کی پابندی کرنے کا ہوتا ہے اسی لیے نبی صاحب نے المتمسک نمایا المتمس کو جتنے فساد کے زمانے میں اپنی دین پر قائم رہنا مشکل تو بہت ہوگا اتنا مشکل کی کلقابے ارلجم رتے پتھر جلتے ہوئے انگارے کا پکڑنا جتنا دشوار ہوتا اتنا دشوار دین اور سنت پر عمل کرنا ہو جائے گا لیکن اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے دے گا یہ دوسری قسم ہے صبر کی صبر عن المعصیہ صبر انلماسیہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہوں اور برائیوں سے بچنے میں انسان کو بڑی تکلیفیں دی جاتی ہیں بڑی مشکلات آتی ہیں بڑی پریشانیاں آتی ہیں تو انسان پریشانیوں میں صبر ضبط کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے انسان کبھی گناہ کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے کبھی انسان کے سامنے حالات بہت ناگفتا بھی ہوتے ہیں انسان کی نوکری چلی جاتی ہے انسان کے پتہ نہیں اور کیا کیا معاملات ہو جاتے ہیں پورے محلے کے لوگ بائیکاٹ کر دیتے ہیں شادی وواہ رک جاتے ہیں بہت سارے مشکلات کبھی صرف اس, اس لیے آتی ہیں کہ آدمی نے شرک اور بداعت بداع بداع کو شور دیا ہے گناحوں اور برائیوں کو شور دیا ہے تو کبھی ایسے انسان پر کبھی انسان پر ایسے واقعات آ جاتے ہیں کہ برائی کا چھوڑنا اس کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے اگر کوئی انسان برائی سے بچ رہا ہے اب برائی سے بچنے میں لوگ اس کو تند کرتے ہیں تکلیف کر دیتے ہیں اس پر تانا کستے کشت ہیں اور اسی طرح سے اس کو برا بھلا بائی کرتے ہیں کتنی بھی دقتیں اور کتنی بھی پریشانیاں برائی سے بچنے میں اس کو سامنے, سامنے کتنی بھی برائیاں کتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں برائی سے بچنے میں اس کے سامنے آتی ہوں تمام برائیوں سے بچنے میں ہر قسم کی, کی تکلیف پر صبر کرے لیکن برائی نہ کرے اس کو کہا جاتا ہے صبر عن المعصیہ یعنی صبر کی دوسری قسم ہے برائی سے بچنے میں جتنی تکلیفیں آئیں ان پر صبر کرنا اس کو کہا جاتا صبر عن المعصیہ اور اس کی بڑی وادہ مثال ہے حضرت یوسف علیہ السلاۃسلام کو آپ دیکھیں ان کو صرف اس لیے جیل میں جانا پڑا اور اتنی سزائیں دشواریاں اور ان کو تکلیفیں دی گئیں کہ وہ حرام کاری زینہ کے لیے مصر کی بیوی بی، مصر یعنی بادشاہ مصر کی بیوی بی، فرعون کی بیوی بی جو تھی اے اے اے وہ اے عزیز مصر جو تھا فرعون اس کی بیوی بی اس کو جو ہے اپنے یوسف احسرا شام کو برائی کرنے کے لیے بلا رہی تھی اور بڑی کوشش کی جا اور قرآن پاک سوری سنسوس کا تذکرہ وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائی ہاں ہاں کتنی عزیزی بات ہے کہتے ہیں اللہ فرم وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ ہاں انہیں کہا معاذ اللہ نوز باللہ دروازی بن کر کے مہارانی جو وہاں تھی حرام کاری برائی کے لیے بلا رہی ہے برائی کرنا بہت آسان ان کے لیے ہو گیا ہے لیکن رب کے نزدیک بہت بڑا حرام کام ہے برا کام تھا لاکینا فرمانی تھی انہوں نے انکار کر دیا اس جس کی بنا, بنا پر اس عورت نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا معلوم ہے کہ مہارانی نے جب جیل میں ڈلوا دیا اب ان کا جیل سے نکلنا بہت ہی مشکل ہے لیکن انہوں نے یہی کہا تھا رب احب مما اے اللہ یہ برائیاں جی یہ عورتیں جس برائی کی طرف ہم کو بلا رہی ہیں وہ برائی کرنا تو میرے لیے مجھے گبارا نہیں ہے ہاں اس سے دادہ مجھے پسند ہے کہ ہم کو جیل میں ڈال دیا جائے دیکھیے برائی کرنے پر آ, کرنے برائی کرنے سے جیل کے میں قید ہو کر کے تکلیف برداشت کرنا آ, جیل میں رہ کے ہر مشقت پر صبر کرنا یہ بہت ہی مشکل کام تھا لیکن یوسف علیہ السلام نے برائی کے بجائے جیل میں گئے اور جیل میں جانے کے بعد کیسی کیسی تکلیفیں کیسی مشقت انہیں اٹھانی پڑی یہ کہا جاتا صبر انل معاشیا یوسف علیہ سلاد کے واقعے کو یاد رکھیں کہ گنا اور برائی سے بچنا بچنے میں کوئی بھی تکلیف آئے آپ برائی نہ کریں برائی سے اپنے آپ کو بچائیں اور ہر, ہر قسم کی تکلیف پر صبر کر لیں یہ سب انل معاشیا ہے اور اس کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے اور آپ اگر گور کریں گے تو یوسف علیہ سلاد اسلام جو برائی سے بچ رہ, بچ رہت, بچے جیل میں گئے اللہ تعالیٰ نے جیل سے ان کو بادشاہت نکالے گئے بادشاہت اور بہت بڑے وزیر بن گئے اللہ اکبر رب العالمین یوسف علیہ السلام کے سارے کمال مصیبت سے بچ کر کے جیل سے حکومت کی کرسی میں بیٹھ جانا اس, کی اس کا سبب کیا بیان فرمایا ان تقسبر ہمارے بندے یوسف جو تھے برائی سے بچتے تھے اور صبر کرتے تھے اب اللہ قدا علی کا نز دل محسن اللہ فرماتے ہیں ہیں یوسف علیہ السلاۃ السلام برائی سے بچتے تھے اسی بنا پر اللہ پرما تھی ان کو ہم نے ان کی ساری مصیبتیں دور کر کے ہم نے ان کو ملک کے حکومت اور بادشاہ عطا کر دیا تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے بچائے برائی کرنے میں کتنی بھی دشواریاں کتنی بھی پریشانیاں آئیں ہر ایک کو برداشت کریں رب کی نا فرمانی نہ کریں قر... قر... کتاب و سنت کے خلاف نہ جائیں حرام اور منقراد کر... آ... نہ کریں اپنی رب قرادی کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالی ہمیں اس کا نعمل بدل عطا کرتا اسی لیے ایک حدیث کے اندر آیا نبی علیہ السلاط اسلام کی بڑی پیاری حدیث آپ نے شاط رمایا جب کسی بندے نے اللہ کی ناراضگی اللہ کے غذب سے بچنے کے لیے اللہ کے خوف سے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے خوف سے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اللہ کے ڈر سے اگر کوئی انسان کے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اور اس سے بڑی چیز اس کو ضرور دیتے ہیں یہ نبی علیہ سلاد اسلام کا وعدہ ہے کہ جب کوئی انسان برائی اور نافرمانی اس کے سامنے آگئی اور وہ انسان سوچتا ہے برائی کرنا تو آسان ہے لیکن ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا اگر اللہ کے ڈر اور خوف سے برائی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اس سے اچھی چیز جو چیز چھوڑی ہے اس سے اچھی چیز اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں تو یہ نبی نے بڑی بشارت سنائی ہے اور اس طرح سے جب بھی کسی نے برائی چھوڑی اللہ تعالیٰ کے در سے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بہت اچھا دیتے ہیں جیسے یوسف علیہ سلاد سلام کو آپ نے دیکھا ایک گھرام کاپ جس میں اللہ کی نافرمانی تھی اس کو چھوڑا جیل میں گئے لیکن اللہ رب العالمین اس کی برکت سے نبی بنایا پیغمبر بنایا بادشاہت دی دنیا اور دین کی ساری نعمتوں سے اللہ تعالی نے ان کو مالا مال کر دیا اس لیے یہ جو صبر انل معاشیا ہے صبر کی دوسری قسم اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے نبی علیہ اللہ کے صحابہ تابعین اور طب تعبین کے سامنے اس قسم سے پتا نہیں کتنے مراحل آئے گردنے کٹانے کے لیے تیار ہو گئے لیکن رب کی نافان مانی کے لیے راضی نہیں ہو گئے حدیث کی کتابوں میں سنت کی کتابوں میں صحابہ کے واقعات اور ہدایات میں ایسی بہت ساری مثالیں ملتے ہیں اس لیے ہمیں یہ دوسرا صبر بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے خاص طور سے آج فتح کے زمانے میں آج بلکہ ایک ایسا بھی زمانہ آ گیا ہے آج انسان برائی نیکی کرے تو اس پر انعام تو کوئی نہیں دیتا ایک اگر انسان نیکی کرے تو اس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں اور اگر انسان برائی کرے تو اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں کتنی دوست احباب کتنی ایسی میجارٹی ہے کہ وہ گناہوں اور برائیوں میں مبتلا ہیں اگر کوئی ساتھی ان کا توبہ استغفار کر لے روز نماز و شریعت کی پابندی کرنے لگے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اس کو برا سمجھتے ہیں اور اگر وہی انسان برائی کرنے لگے تو کہتے ہیں بڑا اچھا ہے اور بہت بہت ہی کامیاب انسان ہے تو اس دور فتنے میں اس فتنے کے دور میں جہاں بہت سارے یہ مجارٹی اور بہت سارے مجالس ایسے ہیں کہ جہاں برائی کرنا فیشن ہو گیا ہے اور برائی نہ کرنا عیب سمجھا جاتا ہے ایسے حالات میں اس کے دور میں برائی سے کو اللہ کے در سے چھوڑ دینا اور لوگ کتنا بھی اس پر آپ کو برا بلا کہیں سبر کریں تو یہ اللہ رب العالمین کا نزدیک بڑا عجم و ثواب ہوگا اور یہ صبر کی بڑی عظیم ترین قسم ہے اللہ تعالیٰ یہ صبر بھی کرنے کے ہمیں توفی دن سے فرمائے اقل کو لاد اسلام انکل نظم بھی